اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم ام الكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم مقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا اهدنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ورحم اللہ مذکر نام ہو ما لنا حجتا واللم رب ورژنا تلاوت اس سے پہلے کہ ہم دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلے کو شروع کریں آج جو حضرات احتکاف کے لیے تشریف لائے ہیں مسجد میں میں انہیں خوش کہتا ہوں یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اس کی جو اصل روح ہے وہ اپنی توجہ کا ارتکاز ہے اللہ کی طرف اللہ کی بات کی طرف اللہ کے کلام کی طرف ہندوؤں میں دو لفظ مستعمل ہیں گیان اور دھیان گیان دھیان گیان دھیان گیان ہے علم کے لیے اور دھیان ہے توجہ کو دھیان کو توجہ کو مرتکز کرنا تو دو چیزیں ہیں علم صحیح صحیح علم حاصل ہو انسان کو اور دوسری طرف یہ کہ وہ اپنی توجہ کو مرکوز کرے جیسے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انی وجہ توجہ فتر حلیفہ <حَنِيفًا> وہاں بھی اصل چیز توجہ ہے میں نے اپنا چہرہ بالکل سیدھا کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو چونکہ معمولات ہوتے ہیں انسانی زندگی کے ہر شخص کے اپنے اپنے معمولات ہیں تو معمولات میں انسان اس طرح گم سا ہو جاتا ہے کہ اس کی توجہ پھر نہیں ہوتی اللہ کی طرف ہوتی بھی ہے تو بڑی یوں سمجھیے کہ گنڈے دار جیسے نماز ہوتی ہے ایسی توجہ کبھی ہو گئی کبھی خیال آ گیا پھر کسی کام میں مصروف ہو گئے پھر کبھی کچھ ہوش آیا پھر کبھی کسی اور ضرورت نے اپنی طرف متوجہ کر لیا ان روٹینس کو اور معمولات کو توڑ کر پھر یہ دس دن نو دن انسان یکسو ہو جائے لا کے در پر آ کر جرہ لگائے تو قانون تو احتکاف اسی کا نام ہے کہ آپ یہ دن یہاں گزار رہے ہیں بغیر کسی شدید جو ضرورت ہے تبھی انسان کی ضروریات جو ہے اس کے سوا آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے قانون تو یہ پروب آپ پورا کر دیں گے تو بس اس کا یہ کہ احتکاف ہو گیا ایک اس کی روح جو ہے وہ توجہ ہے ارتکاز اس مسجد کا جو اعتکاف ہے وہ اس اعتبار سے ایک دو عادشہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں معتک حضرات جو ہیں پچھلی پہلی, پہلی پانچ یا چھ راتوں میں قرآن مجید کا ایک بٹا چھ حصہ ترجمے کے ساتھ سنیں گے یہ بات شاید کہیں اور کسی اور اعتکاف میں یہ میسر نہ ہو تو اگرچہ قرآن حکیم کا یہ دورہ ترجمہ قرآن کا بڑا حصہ تو پورا ہو چکا تقریباً پچیس پارے پچیسویں پارے کی آخری صورتیں ہیں جو آج ہم پڑھیں گے ابتدا میں لیکن اس کے باوجود آپ سمجھ لیجیے آج ہی کے ہمارے سبق میں سورہ احقاف میں وعدہ ذکر آئے گا کہ کچھ جنات نے صرف ایک مرتبہ قرآن سنا حضور سے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایمان بھی لے آئے اور مبلغ بن گئے دائی بن گئے تو اگر آپ پانچ دن تک قرآن سنیں گے تو آپ کی زندگیوں میں ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ عظیم انقلاب برپا ہو جائے آپ کے مقاصد زندگی میں رخ کیا میں نے رکھا ہوا ہے کدھر میں جا رہا ہوں اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنا تجزیہ کرتے ہوئے اپنا احتساب کرتے ہوئے انسان اگر قرآن کو پڑھے اور سنے تو تھوڑا سا قرآن بھی چند آیتیں ہوتی تھیں جن سے لوگوں کی قسمتیں بدل جاتی تھیں تو آپ تو پانچ پارے سنیں گے ترجمے کے ساتھ اور اہم اس میں بڑی اہم اہم صورتیں آ رہی ہیں اور بڑی بڑی صورتوں کے مضامین کے جو خلاصے اللہ اللہ انسانی فطرت سے واقف ہے تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو زیادہ محنت کر سکتے ہیں بعض چاہتے ہیں ذرا ہمیں خلاصے مل جائیں بعض لوگ پوری پوری کتابیں پڑھتے ہیں امتحان کے لیے اور بعض میں خلاصوں سے کام چلاتے ہیں تو اللہ نے سب کے لیے رکھا ہے کہ بڑے بڑے اہم مضامین جو بڑی طویل مکی صورتوں میں آئے ہیں مدنی صورتوں میں ان کے خلاصے اللہ نے چھوٹی چھوٹی مدنی صورتوں کے اندر دے دیے ہیں وہ حصہ ہمیں پڑھنا ہے کل سے شروع ہو جائے گا ان لیکن اس میں کہ نیت جو ہے اس کی تصریح بہت ضروری ہے نیت یہ ہے کر لیجئے شعوری طور پر کہ ہمیں قرآن سننا ہے تو اس ارادے کے ساتھ سننا ہے کہ جو بات سمجھ میں آ جائے اور دل گواہی دے دے کہ یہ شخص جو ترجمہ کر رہا ہے یہ تسنع نہیں کر رہا ہے تکلف نہیں کر رہا ہے یہ خود اپنی طرف سے کچھ نہیں ملا رہا ہے بلکہ واقع جو اللہ کا کلام ہے اسی کو پیش کر رہا ہے اور دل یہ گواہی دے دے کہ یہ حق ہے صحیح ہے تو پھر اس پر عمل پھر لازم ہے پہلے سے فیصلہ کیا ہوں کہ درما حق ہے سار اب تم فیصلہ کر دو کہ جدھر حق مجھے موڑے گا میں مڑ جاؤں گا یہ نہیں کہ اب پوری زندگی تو اس رخ پر گزری ہے پوری زندگی تو میں اس کام میں لگا رہا ہوں اب کیسے میں آخری وقت میں آ کر یا یہ کہ میں نے تو فلاں رخ پر بڑی تیاری کی ہے بڑی محنتیں صرف کی ہیں اب میں کیسے اس کو چھوڑ دوں نہیں حق ہے سدھر حق جدل مڑے تم مڑ جاؤ یہ فیس نہ کر کے اگر سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب عظیم بھی برفا ہو سکتا ہے انسانی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ذہنوں کو تیار کیجئے جو باتیں واضح طور پر سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ معلوم ہو کہ ہمارا دین ہے کیا آیا یہ صرف دوسرے مذاہب کی طرح ایک مذہب ہے یا کوئی دین پورا مکمل نظام زندگی ہے تو آج ہی ان ایک صورت سے ایک حوالے سے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی پھر یہ کہ وہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے آیا نماز روزہ ہم نے کر دیا تو بس تقاضے پورے ہو گئے یا یہ کہ اس کے علاوہ دین کا کوئی تقاضا ہے یہ دو چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے انسان کے تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالی کس حصے میں پرانے مجید کے ان چیزوں کی بڑی جامعیت کے ساتھ لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ جو اس کا بیان ہوگا بس اسی پر اتفاق کر رہا ہوں ہم سورہ دخان شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم ول کتاب المبین اس سے پہلی سورت سورہ دخرب ہم پڑھ چکے ہیں اور سورہ دکھرب میں اور سورہ دخان میں وہی نسبت زوجیت ہے یہ دونوں سورتیں جوڑے کی شکل میں ہے چنانچہ آغاز بالکل وہی ہے حامیم ول کتاب المبین حامیم قسم ہے اس روشن کتاب کی واضح کتاب کی اور قسم کے بعد مقصد علیہ یہاں نہیں ہے وہ میں بتا چکا ہوں ان تمام صورتوں میں گویا کہ محضوف ہے مقصد علیہ قسم کس بات پر کھائی یاسین بل الحکیم امن کلبن المرسلین تو ام نمن المرسلین یہاں پر محظوب مانی گواہ ہے یہ قرآن روشن قرآن کیا محمد آپ اللہ کے رسول ہیں یہ آپ کے رسالت کا ثبوت ہے قطعی ہے اور دوسری نسبت جو ہے دونوں صورتوں میں وہاں ذکر تھا کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس ہے اصل قرآن فی امل کتاب لدینا لعلی الحکیم یہ قرآن جو ہے اصل تو ہمارے پاس ہے لوح محفوظ بھی اسے کہا گیا ہے آخری پارے میں اور کتاب و مخدول بھی کہا گیا ہے اسے سورہ واقعہ میں یہاں ام الکتاب کہا گیا تھا وہاں ہے اصل قرآن اب وہاں سے اس کے نزول کا جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہو رہا ہے تو گویا کہ کی یہ مشابہت ہے فی للتم مبارک ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک شب میں چونکہ اکیسویں تاریخ ہے یہ اکیسویں شب شروع ہو چکی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اشرا جسے کہ حضور نے کہا ہے کہ آخری اشرا جو ہے ات کو من آگ آل سے چھٹکارا پانے کا ہے جس نے یہ اشرا پایا زندگی میں اور پھر بھی اس کی اصل قدر نہ کی اور آگ سے چھٹکارا نہ پایا تو بڑا ہی بد نصیب ہوا تو اسی میں لہلت القدر ہے اور للت القدر پر ایک مکمل صورت ہے آخری پارے میں انا الضلاح فی للت القدر لیکن قرآن مجید میں اہم مضامین چونکہ کم از کم دو مرتبہ آتے ہیں وہی مضمون یہاں بھی ہے لیہ مبارکہ اور لیہت القدر ایک ہی شہ ہے ایک ہی رات کا نام ہے انا الضلاح فی لت المبارک ہم نے اس کو نازل کیا ایک بڑی مبارک شب میں انا کنامنظرین ہم ہیں خبردار کر دینے والے رسالت کا اصل مقصد کتابوں کا اصل مقصد انضار خبردار کرنا یا ایم المدسر قم فنزر کھڑے ہو جائیے قبر کسیے اور خبردار کر دیجئے لوگوں کو کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے یہ تو زندگی کا چھوٹا سا حقیر سا دیباچہ ہے اصل زندگی تو موت کے بعد ہے بیندارن آخرت اللہ الہ آباد نوکانو یاد امور فیحا یفرق کل امن حکیم اس ند مبارکہ میں تمام پختہ فیصلے طے پا جاتے ہیں ہم سورہ سڈا میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدمیل ہے اس کائنات کی جو تدمیل فرما رہا ہے تو ایک تو اس کی سکیمز بنتی ہیں اس کے منصوبے بنتے ہیں اس کے نقشے بنتے ہیں جو ہزار سال کے ہوتے ہیں اللہ کا ایک دن ہزار سال کا ہے دیکھیں پھر ہمارے حساب سے جو ہر سال کا معاملہ آتا ہے تو یہ بھی ایک رات ایسی ہے سال کی یوں سمجھئے کہ جو کاسمک جو ایک امپائر ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم مملکت ہے یہ اس کاسمک امپائر کی یہ بجٹ سیشن ہے سال کا اور اس میں سال کے اندر ہونے والے سارے واقعات کی زمین میں جو کچھ ہونا ہے وہ فیصلے طے پا کر اور یوفرکو یو کا صحیح مفوب ہوگا ایشو کر دیے جاتے ہیں. فرق کہتے ہیں علیحدہ کر دینا گویا کہ اس رات وہ فیصلے ایشو کر کے اور بلائے کر کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. جو کہ یہ رات وہ عظیم رات ہے کہ جس میں تمام سال کے فیصلے طے پا کر اور ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ اب ان کی امپلیمنٹیشن کرو وہ سول سروس ہے وہ بیوروکریسی ہے اس کائنات کی، کائناتی حکومت کی تو اسی رات کو اللہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ یا امل کتاب سے اتار دیا سمائے دنیا تک امرم نیند دینا اور یہ تمام احکام جو ہم طے کر لیتے ہیں اس شب میں وہ ہماری طرف سے حکم ہوتے ہیں طے پا چکے ہوتے ہیں امرا میں کن دینا ان نہ ہم ہی ہیں بھیجنے والے رحمت ربک اور تمام فیصلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت ہی پر مبنی ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس کتاب کا بھیجا جانا وہ تو ایک عظیم رحمت ہے نور انسانی کے لیے ان نہ سمیع العلیم یقین وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ربی سماوات و مما بینا وہی ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے ماں بین ہے ان سب کا مالک اور رب ان کن تم وہ اگر تم یقین کرو یعنی یہ بات مان لینا تو شاید آسان ہو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں نفس دھوکا دیتا ہے اس کا مالک میں ہوں یہ چیز میری ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہر شے اللہ کی ہے امانت چند روزہ نژ آست در حقیقت مالک ہے ہر شے خداشت میرے پاس تو یہ چند دن کے لیے امانت کے طور پر یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے جس نے مجھے دیا ہے اللہ پوچھے گا کہ تم نے غلط کام تو نہیں لیا اس سے اور یہ ہاتھ میرے خلاف گواہی دیں گے ہم پھنس ہیں اس کو ہمارے اپنے آزاد جو ہیں اپنے ہاتھ ہمارے پاؤں ہماری تھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے لا الہ لا اللہ سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے ربکم و رب و آبا کم تمہارا بھی رب ہے آقا ہے اور تمہارے آبا و امداد جو پچھلے ان کا بھی وہی رب اور آقا ہے بل بلہوم فی شکی یا لوگ جو ہے شکی میں پڑے ہوئے یعنی حدور جو قرآن پیش فرما رہے تھے دمکے میں لوگ تھے ان کی اکثریت کا حال یہ تھا کہ وہ شکو و شبہات میں تھے اور یا پھر یہ کہ ہنسی مداخ بنایا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں محمد کے آسمان سے میرے پاس وہی آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم